وخير الحدی حد محمد وسلم وشر من همزه وک اللہ بسم اللہ الرحيم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 آج ان شاء اللہ تعالی پران کلاس نمبر ون میں ایک میں بیس 20 سپتمبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم صورت الطبہ کی آیت نمبر ایک سے شروع کریں گے ان اللہ اب یہ وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو وہ گفتگو ایک سو چار منٹ کی اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ اکرام علی مردوان رد منافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ اور اس میں ہم نے صورت توبہ کی عائد نمبر ہنڈریڈ سے لے کر ہنڈریڈ ہنڈریڈ اینڈ ٹو تک سو سے لے کر ایک سو دو تک تین آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھی تھی کہ ان تین آیات کے اندر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں آپ کے ساتھی ان کی تین کیٹیگریز بتائی ہیں صورت الطبہ آیت نمبر سو کے اندر ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی تاکہ رب بن جائے وسابق المن المہاجرین انصار یہ پہلی کیٹاگری ہے سبکت لے جانے والے پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی والذین تبعوہم بھی احسان اور وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کر گئے احسان کے ساتھ اچھے طریقے پر ظاہر ہے کہ پہلے ساد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا قبیلہ خزرج سے اسی طریقے سے قبیلہ اوس سے سعد ابن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہ سبقت لے جانے والے تھے انصار میں اور باقیوں نے ان کی پیروی کی تو چاہے مہاجرین ہوں جیسا کہ سیدنا العبو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سبقت لے جانے والے اور ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ان میں جو سبقت لے جانے والے صحابہ اکرام علی مردوان ہیں وہ اولین درجے کے اصحاب ہیں رضی اللہ انحمد اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں وہ عاد جات ان تجریح اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنتیں باغات ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش غالک الفظ العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی یعنی جو اولین صحابہ کرام علی مردوان ہیں سابقور الاولون چاہے مہاجرین سے ہوں یا انصار سے اور انہی کی پیروی کرنے والے جو اصحاب ہیں وہ ہیں پہلی کیٹا گری جو صورت الطبہ کی عائد نمبر سو کے اندر بیان ہوئی یہ صحابۂ کرام کی پہلی کیٹاگری اب دوسری کیٹیگری اگلی آئے صورت الطوبہ آیت نمبر 101 میں ایک میں وہ ممنحکمن الرابی منافقون اور آپ کے ہی اصحاب میں ارد گرد آراب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اوپر سے قانون مسلمان ہیں لیکن ہیں منافق و من اہل المدینہ اور مدینہ شریف میں بھی ایسے آپ کے اصحاب ہیں جو ہیں منافق قانون صحابی ہیں اندر سے منافق ہیں مردو الفاق وہ پکے ہو چکے ہیں منافقت میں لا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے صحابہ ان کو جانتے نہیں ہیں بے شک ہم ان کو جانتے ہیں یعنی وہ اتنے پکے منافق ہیں کہ نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام المردوان کو وہ تو بعد میں پھر میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جو اصحاب العقبات ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو اس وقت بارہ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور انہوں نے سیدنا ابن جمان رضی اللہ تعالی نے انہوں کو بتا دیے وہ بارہ تو پیٹ تھے اس کے علاوہ بھی منافق تھے انکریب ہم انہیں دو دفعہ عذاب دیں گے دنیا کی زندگی میں بھی قبر میں بھی اور پھر آخرت کا عذاب تو ہونا ہے سما یوردون پھر انہیں لوٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف یہ دوسری کیٹیگری ہوگی اصاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تیسری کیٹیگری جو نہ منافق ہیں اور نہ کامل الیمان ممین ہیں بلکہ درمیانے سے مسلمان ہیں ہماری طرح کے ہم ہماری طرح سے مراد یہ کہ ہم بھی بالکل ٹوٹل پورا کرنے والے مسلمان درجے میں وہ ہم سے بہت بلند لیکن ان اصحاب سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے مقابلے پہ وہ عام سے لوگ ہیں گناہ کے کام بھی کرتے ہیں اچائی کے کام بھی کرتے ہیں ان کا ذکر سورت الطبہ کی اگلی آیت 102 نمبر میں ہوا وہ آرو نہ اور ان کے علاوہ کچھ اور اصحاب ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے خلطن و سیاح ان کے اعمال خلط ملط ہے ملے جلے برے امال بھی کرتے ہیں اچھے امال بھی کرتے ہیں اصل یطوب علیہم عن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا ان اللہ وفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ان کو اوپن لسنس نہیں ملا یہ اپنے امال صحیح کریں گے پھر ان کی توبہ قبول ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جج کریں گے ان کے امال کی بنیاد کے اوپر وہ ذکر آلریڈی صورت و توبہ میں گزر چکا ہے آہت نمبر چورانوے کے اندر اور پچانوے کے اندر اب یہی ٹاپک آگے چل رہا ہے کہ یہ جو بےچارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں اب ان کا ایمان کس طرح مضبوط ہو ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان کو سب سے کمزور کرنے والی شے کون سی ہے دنیا کی محبت مال کی محبت بلت اسیرون الحایات دنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہو بل آخرت خیروں اب ابقا اور آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ابرہی بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پچھلے تمام صحاف میں بیان کی جو اس کتاب سے نازل ہوئی پہلے چاہے وہ موسا علیہ السلام کے صاحب ہوں چاہے ابراہیم علیہ السلام کے یعنی تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت کی زندگی اصل میں باقی رہنے والی اور بہتر زندگی ہے اور یہ سب کا مسئلہ رہا ایز ہول پوری ہیومن ہسٹری میں ہیومن کائنڈ کا مسئلہ یہی رہا بل تو اسی الحیات الدنیا اور دنیا کی محبت میں سب سے بڑی محبت مال کی محبت جو جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تو اب مال جب خرچ ہوگا تو پھر آخرت کی محبت آئے گی کیوں مال ہم اس ہستی کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور جب تک چیز دیکھی نہ جائے اس وقت تک ایمان پکا نہیں ہوتا ایمان بال غیب کا یہ تقاضا بل غیب مغفرت ہوں کبھی بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے عجر عظیم اور مغفرت دیکھ کے تو سب نے مان جانا ہے تو بغیر دیکھے اپنے رب کی راہ میں اپنا مال جو خون پسینے کی کمائی بلکہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دینے کے مترادف ہے کیونکہ وہی زندگی لگا گی تو مال کمایا ہوتا ہے تو یہ مال ان سے لیا جائے اور اس کے لیے ڈیٹم لائن مقرر کر دی وہ ہے زکات جو ہر لونریئر میں جو صاحب نصاب مسلمان ہیں چاند کے اعتبار سے کمری سال کے اعتبار سے ایک دفعہ اس نے ڈھائی فیصد اپنے مال میں سے دینا ہے اور بکریوں کے لیے گائے کے لیے لادہ سے نصاب ہے اس میں میں تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو یونیک کر چکا ہوں اور الحمد یہ بالکل اللہ کے حضور اللہ تعالی اس ایفرٹ کو قبول کرے ایک یونیک کوشش ہے آج تک زکوات کے ٹاپک پہ ستر کے قریب جدید تھیکی احکام و مسائل آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں لوگ اس کو ٹاپک کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے یا ڈالتے ہیں تو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں میں نے تین گھنٹے میں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور نائنٹی فائیو بی ریکارڈ کروایا اب یہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کا ایمان پکا کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور یہی ہے اگلی آیت صورت الطوبہ آیت نمبر ایک جس سے آج شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن من خدم صدقہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے اور اس کے لیے ڈیٹم لائن زکات اور اس سے بڑھ کر بھی جو جتنا دینا چاہے تو تہرکی ہم بہار اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ان سے لے کر ان کو پاک کیجئے ان کا تزکیا کیجئے مال نکالیں گے تو مال کی محبت کم ہوگی اللہ کی طرف رجحان بڑھے گا وسلی علیہم اور خالی اس طرح کام نہیں چلنا محبوب ان کے لئے دعا بھی فرمایا کریں یہ جو بےچارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اخلاص تو رکھتے ہیں لیکن ابھی کامل المان مومن جیسے نہیں ہوئے ان سے مال بھی وصول کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں کیوں ان سلا تک کا سکن الحم بے شک اح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپ مستجاب الدعوات ہے آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دلوں کا سکون عطا فرما دے گا واللہ اللہ السمی اور اللہ تعالی سننے والا اور علم والا ہے دعا اللہ ہی نے سننی ہے دعا آپ کریں گے اب اللہ تعالی کی مرضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان شاء اللہ ضرور قبول ہوگی بسا اکا جو پکے منافع تھے ان کے بارے میں ہم پہلے سن چکے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صورت و توبہ میں ہی اگر آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مففرت کریں تو ہم آپ کی بھی دعا نہیں قبول کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دی ہے تعالیٰ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں میں حصہ اتا فرمائے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں پوری امت کے حق میں دعائیں فرمائی ہے آمین اور انہیں دعاؤں کی برکت سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ اور جنت میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب فرمائے آمین تو یہ الحمد اللہ مبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علی امردوان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے حکم فرمایا یہاں پر مجھے وہ کراس <سؤال> ریفرنس کے طور پر آیت بھی یاد آ گئی صورت الغجرات کی آیت نمبر چودہ ہے قل لم الراب آ قولوا اسلمنا یہ پینڈو بدو لوگ بادیا نشین آرابی آپ کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر احسان جتاتے سورہ حجرات میں یہاں تک ذکر آتا ہے اپنے ایمان کا احسان آپ پر جتاتے ہیں آپ فرمائے تم ابھی ایمان لے کر ہی نہیں آئے تم یہ کہو کہ ہم صرف ابھی اسلام قبول کیا ہے مسلمان ہوئے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اب یہ کون لوگ تھے یہ وہی صحابہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دونوں طرح کے امال کرتے تھے اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی دس سرخ صحیح بخاری میں ہے کہ یہی ان میں سے ایسے لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور آپ اپنے عہدے کوثر پہ کہیں گے یا اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے صحاب ہیں یہ میرے صحاب ہے جو پکڑ کے ہمارے بعض وہ سب قسم کے مزاج والے حدیث بھائی جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں پہ وہ حدیث لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ طاویل عام کے اعتبار سے جو بھی اہم بدت ہے اس پہ لگے گی چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو یا اہل تشیہ ہو لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے حضور کی زندگی تک وہ صحابی تھے بعد میں مرتد ہو گئے تو الفاظ بخاری مسلم کے اٹھائے اور صحیح بخاری میں موجود ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ یہ وہ اصحاب تھے جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے تھے منکرین زکات بن گئے مسلمان قذاب کے ساتھ مل گئے تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی اصحابی, اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی وفات کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بد جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور ایک ترک بخاری اور مسلم کا ہے جس میں الفاظ ہے میں پھر وہی کہوں گا جو عبد صحال عی صاحب مریم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں تو معاف فرما دے چاہے انہیں تو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج سچا و سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا یہ سورہ المائدہ کا آخری رکوع ہے تو آپ فرماتے ہیں میں بھی وہی وہ کہوں گا اللہم ثبتنا علیل ایمان اللہم ثبتنا علیل اسلام اللہم من نحجیتہو مننا فاحیہی علیل اسلام ومن توفیتہو مننا فتبفہو علیل ایمان الم یعلمو ان اللہ ہوا یقبل الطوبہ کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے ان عباد ہی اپنے بندوں کی طرف سے جو توبہ ہوتی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے یہ اس کی کتنی شفقت ہے وہ یک خصوص اور قبول کر لیتا ہے صدقے کے مال کو بھی دنیا میں کسی کو کہا جائے نا یہ صدقے کا مال ہے تم لے لو تو کتنا آر محسوس کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے کہ صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے وہ ان اللہ ہواب الر رحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے خواہ ایک کھجور ہی خرچ کرے ایک کھجور تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کے لیے مثال بیان نہیں کرتے اس صدقے کو وصول کر کے اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک کھجور کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جو کئی کلومیٹرز میٹر پھیلا ہوا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی بڑھ کر فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ صدقات بھی قبول کر لیتا ہے توبہ قبول فرمانے والا ہے توبہ کے ٹاپک میں میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں توبہ کی شرائط کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے میں نے ڈیٹیل سے قرآن پاک کی آیات اور بخاری اور مسلم کی تقریباً آٹھ احادیث سے بیان کی ہیں اور تقریباً بیس کے قریب گناہ کبیرا گنوائے ہیں کہ کون کون سے گناہ کبیرا ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہوں گے نیک امال کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتے اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اب لوگوں سے فرمائیے کہ تم بس امال اب کرتے جاؤ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے امال کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی ولمنون اور مومنین بھی دیکھیں گے یعنی آبزرو کریں گے کہ واقعی تم کامل المان ہونا ثابت کرتے ہو کہ نہیں اب کانٹیکٹ وہی ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو رضوئے تبو سے پیچھے رہ گئے تھے وہ مسلمان تھے لیکن ذرا کمزور درجے کے مسلمان وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اب یہ پوری تمہید بن رہی ہے اور اس کا کلائمیکس وہ بن مالک کی توبہ کا واقعہ آئے گا جو آج کے لیکچر کے اینڈ پہ ان شاء اللہ میں نے بیان کرنا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفقی صاحب اس کی تمہید بن رہی ہے کہ ایسے صحابہ بھی تھے جو ہے تو مومنین تھے لیکن اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ آپ اپنے امال درست کرتے ہو یا نہیں وسطردون علا عالم الغ بی و شہادہ اور اس کے بعد انقریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیر کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی فیونبی اکم بیماکن تم تعمل اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں اگر کسی نے صحیح عمال کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اگر کسی نے بظاہر صحیح عمال کیے ہیں اور اس کی نیت میں ریا شامل تھی یا منافقت تھی تو فرشتے تو ان کو نوٹ کر لیں گے اور دنیا میں وہ کسی جماعت کا بہت بڑا امیر بھی ہوگا یہ ہم اپنی پگڑیوں سے اور داڑھیوں سے اور شلوارے ٹپروں سے اوپر کر کے تصبیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو تو نہیں صحیح مسلم کی وہ حدیث زبردست حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے ہم تو دیکھتے ہی شکلیں اور مال ہے اللہ تعالیٰ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو کتنے خوبصورت ہوں گے ایک حبشی کتنا خوبصورت ہوگا رنگ تو اس کا سیاہ ہوگا ہون تو اس کے موٹے ہی ہوں گے لیکن سیدنا عمر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے سید اور سردار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا حضرت عمر بھی ان کو کیوں کیوں نہ کہیں حضرت عمر تو چھ سال بعد مسلمان ہوئے سیدنا بلال تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے تو سیدنا بلال ردی اللہ تعالی اب سیدنا سعیدہ بکر صدیق کا نام آتا ہے ہمارے دل میں کیسی محبت کے جذبات ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں فوراً وار شور کا ذکر آ جاتا ہے صورت و طبع کی آیات گھومنے لگتی ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہاری اس وقت بھی حفاظت کی تھی جب تم اور تمہارا ساتھی آرے سور میں تھے اور تم اپنے ساتھی کو تسلیہ دیتے تھے کہ مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اس کا ذکر بخاری بہاری مسلم میں موجود ہے قرآن کی آیت بھی ہے اب کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ سعیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر چیچے کے داغ تھے جیسے ہم پنجابی میں جس کو ماتا کے داغ کہتے ہیں نا چہرے پہ ان کے چیچے کے داغ تھے لیکن ہم ان کے چہرے کو تو نہیں ہم نے ذہن میں رکھے ان کے امال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ, اللہ اکبر تو اللہ تعالی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ تمہیں خبر دے دے گا جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے جو کچھ تم دنیا میں امال کیا کرتے کرون ہم مر ج ع امر اللہ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ التوا میں ڈال دیا پوسٹ پون کر دیا یعنی یہ وہی ہیں اصحاب جو تین اصحاب جن کا ذکر آئے گا جن میں کاب بن مالک بھی شامل ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ام ما یو آرزما اما عليهم اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا اب دیکھیں کتنی بڑی تلوار کاب بن مالک کے اوپر لٹک گئی کہ عذاب بھی دیا جا سکتا ہے ایک عذاب تو دنیا میں آیا پچاس دن تک ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کی گئی اور ان کے لیے وہ عذاب سے کم نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر لی واللہ علیم حکیم اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے اب جناب بڑا کرٹیکل ذکر آ رہا ہے مسجد درار کا یہ لفظ دع د را الف را عربی میں ورار کہتے ہیں اردو میں زرار کہیں گے اردو میں زرر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ضرور کہتے ہیں نقصان کو اس مسجد کا نام ہی مسجد درار پڑ گیا کیونکہ یہ نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی مسجد نقصان جس طرح معذرت کے ساتھ آج کل بھی کئی مسجدیں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے مسجدیں قائم کی جاتی ہیں وہ بھی مسجد درار ہی ہیں چاہے بار اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث یا بریلوی دو بندش یا کچھ بھی لکھا ہو اصل میں مسجد درار ہی ہوتی ہیں جن کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہمیں اس قسم کی باتیں پتہ بھی چلتی رہتی ہیں جو مسلمانوں کے قتل کو چائے سمجھتے ہیں تو اب یہ سورت الطبہ کی آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر آیا بیسیکلی یہ مسجد درار وہ مسجد تھی جو منافقین نے جو قانونن صحابی تھے اندر سے منافق تھے انہوں نے بہانے کے ساتھ ایک مسجد بنا لی اپنے ایریے کے اندر جہاں ان کی اسٹرانگ پاپولیشن موجود تھی اور بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بوڑھے لوگ بھی ہیں پھر گرمی بھی ہوتی ہے بعض کا سردی بھی ہوتی ہے بعض ضعیف لوگ ہیں وہ اتنی دور مسلے نبوی تک آ نہیں سکتے تو جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے آپ دیکھیں کیسے بہانے تو بڑے سافٹ بہانے تھے میٹھے میٹھے تو بجائے کہ ان بےچاروں کی جماعت ضائع ہو یہاں پر ہی ہم نے ایک مسجد بنا لی ہے تو یہاں پر یہ نماز پڑھ لیں تو آپ ایک دفعہ اپنا قدم مبارک رنجا فرمائیں یہاں پر ایک دفعہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھ دیں ہمارے لیے برکت ہو جائے گی اور یہ ہے وہاں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کے اپنے گھر میں بھی حضور کو لے جایا کرتے تھے اور خصوصاً عورتیں بڑی بڑی یا رسول اللہ یہ اس مسلح پہ آپ نماز پڑھ دیں ہم بعد میں اس پہ نماز پڑھا کریں گے سہرا یہ بہت بڑی سعادت تھی حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کہ رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کر کے ان پہ نماز پڑھنا کہ عبد بن عمر دس تورکھ امام بخاری لے کر آئے جو میں نے وسیلہ اور تبصر والا لیکچر مسئلہ نمبر فورٹی تھری جس میں میں نے امام بن تیمیہ کی بھی شریک گرفت کی تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدتی کہا ہے معاذ اللہ اس مسئلے کے اوپر جبکہ امام بخاری نے دلیل بنایا عبداللہ بن عمر کے عمل کو بولے باللہ تعالی تو بہرحال وہ اقتدار سرات مستقیم میں انہوں نے عبداللہ اللہ بن عمر کو بدتی کہا اس عمل کی وجہ سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کسی بندے کی دو چار غلطی کی وجہ اس کی پوری علمی خدمات زیرو نہیں ہو جاتی اور نہ اس کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے چاہے امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو چاہے امام تعمیہ سے ہو غلطی اپنی جگہ رہے گی احترام اپنی جگہ حضرت اعظم علیہ السلام کی غلطی کے سے ان کا احترام نہیں ختم ہو گیا تو بہر یہ معاملہ جو ہے مسجد ضرار والا انہوں نے پوری بدنیتی کے ساتھ یہ مسجد بنائی تھی اور مقصد تھا ان کا نقصان پہنچانا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دس سرخ لے کر آئے کہ سفر حج کے دوران ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے حج کیا تھا وہاں جن جگہوں پر اس زمانے میں آپ نے نمازیں پڑھی حتّیٰ کہ وہ تابع کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ مسجدیں بنی تھیں تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد سے سائیڈ پہ اگر کوئی ٹیلا یا پتھر ایسا تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے حتّہ کے وہ گھاٹیوں میں برساتی نالوں میں اتر کے جو خشک ہو چکے ہوتے تھے صرف بارش کے موسم میں چلتے تھے ان برساتی نالوں میں بھی اتر کے نماز پڑھتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نے حج کیا تھا تو ان جگہوں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی جی یہ ہے محبت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل رجول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر نیک مرت ہے الحمد للہ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ مچھلے درار کے اندر آ کر نماز پڑھ دیجئے تو ہمارے لیے برکت ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا لیکن اس وقت آپ غزب تبو کے لیے جا رہے تھے جلدی میں تھے اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکے اب واپسی پہ وہ پورے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم آپ کو بیسے تو ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ واپس آئیں گے وہ تو بڑے مچھلے درار انہوں نے پیچھے سے بالکل تیار کر لی کیونکہ وہ کہہ رہتے ہیں تیس ہزار لوگ جا کر رومن امپائر سے ٹکرانے لگے ہیں اتنی بڑی دنیا کی پاور پونے دو لاکھ کے قریب فوج اب ان کا یہ یقین تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ دیکھیں کیسی مدد کی کہ تیس ہزار جان ساد آبائی کرام اللہ ردوان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پر پہنچے ڈیڑھ پونے دو لاکھ کی فوج لے کر کیسرے روم آیا لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا اور بہاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے فاصلے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے میری امت کے لیے بھی یہ معاملہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں پر رہے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے اور اس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی جس کا الٹیمیٹلی رزلٹ جنگ یرموک میں نظر آیا جب رومن امپائر جو ہے وہ گر گئی آدھی کے قریب اور باقی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے کچھ عرصہ بعد جنگ قادسیہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر کو بھی دیا اور وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں واپسی پر نماز پڑھوں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کانٹیکٹ وہی چل رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ منافق آپ کے اصحاب میں موجود ہیں اسی لیے آپ اگر آپ کو پتا ہوتا تو کبھی بھی نماز پڑھنے نہ جاتے اب واپسی پہ چونکہ ان کے ساتھیوں نے قتل کی سازش کی جو جہاد میں بھی زیاد گئے ہوئے تھے کرنے قتال گئے ہوئے تھے غز تبوک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی سے گرانے کی ناپاک کوشش کی جس کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری مسلم دلائل النبوا امام بھائی کی اور مسلم امام احمد کی کتابوں سے پورے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کے نمبر بتا کے کیا تو بہرحال واپس اب پہ پہنچنے والے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب انہوں نے پہلی کوشش یہی کرنی ہے کہ نماز وہاں پہ, پہ پڑھائیں تاکہ ہمارا مرکز قائم ہو جائے یعنی پارٹی ود ان اے قائم کر لی انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے کوشش اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بے نقاب کر دیا اور اب سنیں کیا الفاظ ہیں والذین لذین تخدو مسجدم وہ لوگ جنہوں نے کہ مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد دورار وہ کفروں و تفریقہ اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بین المؤمنین مومنی کے درمیان و ارساد اور اس جگہ کو کمیم گاہ بنا لیا ہے سازش گاہ بنا لیا ہے لمن حارب اللہ و کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہے ان کے لیے ایک مرکز قائم کر دیا ہے اندر سے پیٹ میں چرا گھونپے مسلمانوں کی من قبل اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں جو پیٹ گھونپنے والے جو ان سے پہلے جن کے حالات سامنے آ چکے ہوئے ہیں یہ ان کی کمی بنی ہے والا یخلی اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا حسن کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر اچھا ہی ارادہ تھا ہم نے کوئی دیکھیں جی اللہ کا گھر بنایا یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے نا یعنی مسجدیں وہ بنتی ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ ایک مسجد ہوتی ہے پھر ایک ڈیڑھ انٹ کی مسجد زیادہ بناتے ہیں فرقوں کے لیے کہتے ہیں جی اللہ کا گھر بن رہے ہیں جتنے بھی بنے بھائیو جامعہ مسجد ایک شہر میں ایک ہونی چاہیے اس وقت صرف ایران اس کو فالو کر رہے ہیں ایران میں ایک شہر میں صرف ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے اور یہی تو مقصد ہے یہ جمعے کی جو خطبے ہیں یہ وضو غسل اور ستنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے یہ مسلمانوں کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک پیج پہ لانے کے لیے ہفتہ وار اجتماع ہے اور پھر سال کا اجتماع سالانہ اجتماع ہمارا رائے والا مریدکے والا ملتان والا نہیں عید کا اجتماع ہے اور پھر انٹرنیشنل اجتماع ہمارا حج کا اجتماع ہے اب اس اجتماع کا مقصد ہے کہ پولیٹیکلی مسلمان ایک پیج کے اوپر آئے تو ایران کے اندر ایک شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے تہران میں تقریباً دس سے بارہ لاکھ لوگ ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑتے ہیں پوری روڈ بلاک ہوئی ہوتی ہیں اور خطبہ کون دیتا ہے ایران کا صدر ہمارا پرائم منسٹر خطبہ دے اور اللہ کا تقواہ میں دلا رہا اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو آپ مجھے بتائیں لوگوں کا ایمان کس لیول پہ رائز کر جائے گا جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مسجد نبی میں آتے تھے تو ان کے پیون زدہ کپڑے دیکھ کے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں کہ تین بریاعزموں میں جس کی حکومت پھیل چکی ہوئی ہے اور اس کی اتنی سادگی ہے تو یہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے ہمارا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر یہ فیصل مسجد جو اسلام آباد میں اس میں جمعہ پڑھائے ٹھیک ہے جی اسلام آباد تو تقریباً وہاں پر آ سکتا ہے اب آبادی تقریباً پندرہ لاکھ تک ہو چکی ہے ورنہ چھ لاکھ بندہ تو اس ایریے میں آ سکتا ہے باہر بھی سب بچائی جائیں تو جگہ تو بہت موجود ہے تو آپ دیکھیں مسلمان ایک یونٹی بن جائیں گے لیکن یہاں کیا ہے وہ صرف چندے اکٹھے کرنے کے لیے چپے چپے پہ جامعہ مسجد بنائی جاتی ہیں تاکہ جمبے کا چندہ بھی ہمارے پاس آئے تو یہ بھی مسجدیں جو آج کل بن رہی ہیں تو مسجد درار کو ذہن میں رکھے مسلمانوں کے نقصان کے لیے کوئی مسجد نہ بنائی جائے پھر قواریت کو جو ہے وہ پنپنے کے لیے مسجدیں نہ بنائی جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے طور پر مسجد بنائی یہ آگے بھیج دیں بھائی یہ اتنی جگہ ادھر آگے ادھر آ جائیں تو یہ ضرور کچ میں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بڑا اچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی نیگیٹو ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا بے شک اللہ تعالی کو علم ہے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے لاتپم فی اب ادا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا ہمیشہ کے لیے ممانعت ہے آپ نے اس مسجد میں کبھی داخل نہیں ہونا اللہ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مسجد کون سی ہے اصل مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز کون سا ہے اللہ اوپر... مسجد سیسا ارد تکوا اور ضرور وہ مسجد اس میں آپ کھڑے ہوں وہاں پر آپ نمازیں پڑھائیں کہ جس کی اتھاس رکھی گئی ہے یہ عربی سے ہی لفظ نکلا بنیاد رکھی گئی ہے تکوے پر من اول یوم پہلے دن ہی سے تکوے پر اس کی بنیاد رکھی گئی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وہ زیادہ حقدار ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کھڑے ہو اس میں آپ اپنے صحابہ اکرام علی عمران کو خطبات دیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ڈیلیگیشن سے ملاقات کریں وہ آپ کا مرکز ہے مسجد نبوی جو پہلے دن سے تک اللہ تعالی کی بنیاد کے اوپر اس کی محبت کی بنیاد پر اس کے خوف کی بنیاد پر بنائی گئی فی ہی رجالوئیں ترور اور اس میں تو کئی مرد ہیں جو جن کا اوڑنا بچھونا یہی ہے ان کے دل کی خواہش اور محبت یہی ہے کہ وہ پاک ہو جائے کون اصحب صفا ایک سو پچپن کے قریب اصحاب تھے جنہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وقف کر دی تھی اور مسجد نبی میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آپ اپنی صحبت سے سرفراز فرمائے جنہوں نے ان نسلاتی و نسخی و مہیا یا و ممات اللہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد درار میں تو منافق بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے کامل الایمان ابو درزہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ اجمعین جتنے یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں یہ ہیں اصحاب صفحہ جو اللہ سے محبت کرنے والے یہ اس مسجد میں ہیں آپ ان کو اپنی صحبت سے فیضیاب کریں اسی لیے حضرت ابوریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بڑی بیان کرتا ہے اور باقی اصحاب نہیں کرتے تو میرے بھائی جو ہیں وہ تو تجارت کرتے ہیں تو میں تو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہوں صرف چار سال حضور کے ساتھ رہے ہیں یہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے گیارہ ہجری میں بھی چار سال بھی پورے نہیں بنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لیکن سب سے زیادہ احادیث تقریبا ساڑھے پانچ ہزار احادیث ان سے روایت ہیں اور یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا نا جی لاکھوں حدیث ہیں وہ لاکھوں ترک تھے امام بہاری کو جو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں یا چھ لاکھ یاد تھیں یا امام مسلم کو تین لاکھ تین لاکھ حدیثیں بھائی ہزاروں سال کی زندگی چاہیے اتنی بیان کرنے کے لیے ساڑھے چھ ہزار تو قرآن کی آئے ہیں تو حدیثیں کہاں سے لاکھوں میں آ گئی سب سے زیادہ جس نے روایت کی وہ رہے ہے ساڑھے پانچ ہزار پانچ پانچ ہزار ہیں ٹوٹل دس ہزار حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ترک ہے مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں پہلی کتاب میں اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں پہلی حدیث لے کر آئے جو مسلم میں بھی ہے ان امال و بن یاد بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس کے سات سو ترک امام بخاری کو یاد تھے لیکن حدیث وہ ایک ہے اس کو سات سو حدیثیں وہ فخریہ کہتے تھے ترک کی وجہ سے یعنی ایک صحابی نے اگر دس تابعین کو سکھایا تو کتنے ترک ہو گئے دس دس ترک کہتے ہیں طریقوں کو سند کو اور ہر صحابی دس کو سکھائے تو سو بن گئے اور ہر تابئی آگے دس کو سکھائے تو ہزار تو تابعین تبہ تابعین تک پہنچتے ہوئے یعنی امام بہاری کے زمانے تک پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کے ہزار ہزار ترک ہو چکے تھے تو وہ اس لیے کہتے تھے ہمیں ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا چار لاکھ وہ چار لاکھ سے مراد ترک ہوتے تھے پھر ان میں بھی کئی حادیث ایسی ہیں جو کئی صحابہ ہے ایک ہی حدیث روایت ہے مثلاً جو یہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولانا علی ربی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ سے انس ابن مالک سے ابو ہریرا سے جاب ابن عبداللہ رضی اللہ ان اجمعین سے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اب یہ حدیث کتنے صحابہ سے ہے کتنے صحابہ سے پھر ہر صحابہ سے کتنے ترک اس کے تو ہزاروں ترک نکل آئیں گے لیکن وہ حدیث تو ایک ہوگی ترک اس کے ہزاروں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا محدثین نے امام ابن حضر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو انہوں نے یہ پوری بحث کی ہے کہ یہ ترک ہے اس سے مراد اور کسی کا محدثین میں یہ رہ نہیں کہ یہ دی بالکل امپاسبل بات ہے یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے تو بار اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحبت سے نوازے ان اصحاب کو واللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے خود پاک رہنے والوں کو جو دل کی پاکیزگی کے لیے آئے ہیں اس سے مراد پرٹیکولرلی تو دل کی پاکیزگی ہے اور پھر ظاہری پاکیزگی بھی صحیح مسلم حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اسی طریقے سے بعض اس میں روایتیں آتی ہیں کہ جو انصار مدینہ تھے اصحاب صبح میں بھی موجود تھے کہ وہ لوگ مٹی کے ڈھیلوں کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزگی کو زیادہ پسند فرمایا تو اور بعض لوگ اس طرف بھی گئے ان کی طرف بھی اشارہ ہے جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں اللہ افمن اس بنیا ن ہلا تقوا مین اللہ ودوان خیرن امن اس سب بنیا شفا جروف تو کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوا کے اوپر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا جوئی چاہنے کے لیے کیا وہ بہتر ہے یا وہ مسجد کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے الا شفا جروف کھوکھلے دہانے پر اور دہانہ بھی کہاں ہے ہارن گرنے والا ایک کھوکھلی زمین بالکل جو گرنے والی ہو یہ دنیاوی طور پر اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے وہ مضبوط ہوتی ہے جو اللہ کے یہ مثال کے طور پر تمسیلن بیان کیا گیا فنہارا فی ناری جہنم پس وہ گر پڑے دوزخ کی آگ کے اندر یعنی وہ عمارت ایسی کھوکھلی زمین پر ہے جو گرنے والی ہے اور گرنے والی بھی کہاں ہے دوزخ میں جا کے گرنے والی ہے یعنی وہ مسجد دوزگ میں گرنے والی ہے جو کہ کفر اور نفاق کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی بولیاد اللہ تعالیٰ وَاللہُ لَا الْقَوْمَ اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر ظلم اختیار کرتے ہیں بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی اکثر مچلیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر بڑھائی جاتی ہیں پھر اس میں جو ہے وہ فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے اسی کیٹاگری میں پھال ایون ہرم مکی اور ہرم مدنی کو بھی معاف نہیں کیا گیا سات آٹھ سو سال تک خانہ کعبہ شریف کے اندر چار مسلح رہے یہ تو سعودی حکومت آئی انیس سو پچیس میں تو انہوں نے مسلے اٹھوائے ورنہ اس سے پہلے تو چار جماعتیں ہوتی تھیں ہنفی شافی مالکی ہمبری چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے ویسے یہ کہتے ہیں چاروں امام آگ پہ ہیں پھر نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے تو یہ تو اب جو منظر نظر آتا ہے یہ تو کچھ عرصہ پہلے کا ہے ورنہ تو انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ اور بیت اللہ شریف کے ساتھ بھی وہی ارشد کیا تھا جو یہ منافقین نے جو ہے یہ مسجد درار کے ساتھ اشر کیا ہوا تھا اس کی تو بنیاد تقوی پر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے رینیو کر دیا اور صحیح مسلم حدیث ہے بخاری میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں آ جائے گا اور مسلم کے ترک میں یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں دین لوٹ آئے گا قرب قیامت میں اصل دین وہاں پر لوٹ آئے گا اب اس کی طرف تیاری ہو گئی ہے اب میں نہیں کہتا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ اسلامی ہے انتہائی گہر اسلامی حکومت ہے لیکن بار العقائد کے اعتبار سے انہوں نے ایک سفر شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کرے گا وہاں پر بھی انشاءاللہ خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ اب جناب امپارٹینٹ ترین آیت آ رہی ہے سورتوبہ کی آیت نمبر 110 لا یزال بنیا الذی بنو ری ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی شک میں مبتلا رکھے گی فی قلوبہم ان کے دلوں کو ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی ہمیشہ یہ کہ انہوں نے کام تو غلط کیا ہوا ہے اور گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹکے صحیح مسلم میں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے یہ امارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی جس بدنیتی کے ساتھ انہوں نے یہ امارت بنائی تھی اللہ تقتو بہم یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائے یعنی موت تک یہ غم ان کے ساتھ رہے گا جو انہوں نے منافقت کی بنیاد پہ یہ درار قائم کی تھی واللہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے اللہ کے کام علم و حکمت سے ہے اور اس کی ایک حکمت آج ظاہر ہوئی ہے آپ حیران ہو گے یہ جو گیارہ سپتمبر دو ایک کا ٹوئنز ٹاور کا واقعہ ہے اس کانٹیکس میں بھی یہ آئے کوٹ کی جاتی ہے کیوں؟ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے تھا اس کی ایک سو دس منزلیں تھیں اور یہ سورت و تعبہ کی کون سی آہیت ہے ایک وہ واقعہ کب ہوا تھا نویں مہینے میں سپتمبر میں یہ سورت و تعبہ نوی سورت ہے آپ دیکھ لیں اوپر لکھا ہوا ہے اور تاریخ کون تھی گیارہ اور یہ پارہ گیارہ ہے تو لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے اب اس کو آج کے اعتبار سے بھی پڑھ کے آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ یہ عمارت بھی بدنیتی کے اوپر بنائی گئی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پوری دنیا کو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے شکنجے میں کرنے کے لئے یہودیوں نے یہ سارا معاملہ رچایا تھا اب یہ آپ کو ذرا دوبارہ پڑھیں نائن الیون کا اور یہ اس میں جو آخر میں کنکلوڈ ہوئی واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے علم و حکمت اللہ تعالیٰ کا چودہ سو سال کے بعد اس حوالے سے بھی ظہور پذیر ہوا بال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے جس بندے نے کی اس وقت ہی لوگوں نے یہ معاملات کر لیے تھے اور وہ تو ویسے بھی فراڈ مچایا ہے انہوں نے ان سائڈ جاب تھی اب تو ان کے اپنے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ گیارہ ستمبر کا واقعہ انہوں نے خود کروایا تھا اور حقیقت بات ہے اس کے اوپر وہ کھوٹے سکے کے نام سے اردو میں بھی ڈبنگ کے ساتھ فلم آ چکی ہے ان سائڈ جاب تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی اس سبب سے کہ انہوں نے کس بدنیتی کے ساتھ بنائی یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں وہ امارت بھی پارا پارا ہو گئی اور ان کے دل بھی پارا پارا ہو گئے اب انہوں نے تو معاملہ تو کچھ اور کیا تھا اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سب سے بڑی حکمت اسی سے ظاہر ہوئی کہ گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے بعد چونتیس ہزار امیرکنس نے صرف نو مہینے میں اسلام قبول کیا قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے بہت بڑی سیمت کیونکہ اسلام کو ملائن کیا گیا بدنام کیا گیا انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے یہ کون سی کتاب ہے یہ کس کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو ولہ خیر الباقرین انہوں نے مگر کیا اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ اور ہوئی قرآن لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک امریکہ اور یورپ میں روزانہ چار سو بندے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے لیکن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ریٹنا پڑیے گمرہ ہو جاؤ گے ان کو پوچھو کہ گورا جس کا اللہ رسول سے لینا دینا نہیں دور تک وہ انگریزی میں ترجمہ پڑے اس کو ہدایت مل جائے اور میں ترجمہ پڑوں میں گمراہ ہو جاؤں گا اصل میں یہ خود گمراہ ہو چکی. یہ تو حدلم ناس ہے حدلم ناس و بینات من سورہ البقرہ میں آیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اگر ہم یہ کسی کافر کو دیں اور کہیں جی آپ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے بولے آدم باللہ تعالیٰ تو وہ کیا لے گا مطلب تو میں نے اس عائد کو بریف کیا ہے وہ دل بھی دل بھی کثیر وہ یا حدیب ہی اس سے مراد کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر اس میں ادایت نہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے گمرائی ہوگی جو نہیں ماننا چاہتا جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے تو ادایت ہے پھر دو سات میں کلنٹن جب پاکستان آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیا جو میں نے خود لائیو سنا آج بھی آپ لکھیں نا کلنٹن ورڈک آن اسلام ٹو تھاؤزینڈ سیون آن جیو چینل تو اس نے یہ بات پاکستان میں کہی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے کس وجہ سے اس کتاب کی وجہ سے تو انہوں نے ملائم کیا گیارہ ستمبر کے واقعے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو الحمد للہ ہدایت دی اور وہ سفر ایسا شروع ہوا ہے کہ اب تھمنے کا نام نہیں لیتا حتیٰ کہ اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی تمام ریلیجن سے ان تو یہ تو امریکہ تو ویسے ہی فتح ہو جانا ہے وہاں تو ویسے ہی جمہوریت کی طرف مائل ہیں تو جمہوریت کے اعتبار سے تو امریکہ ویسے ہی فتح ہو جانا ہے انشاءاللہ شاء اللہ پچاس تک مسلمانوں کی تعداد سب ریلیجن سے بڑھ کر ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں کو اور کام کوئی نہیں ان کی نسل کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں دوسرا مسلمانوں کی اور یہ برکت ہے خاندانی نظام نہیں ٹوٹا مسلمانوں میں یہ کیوں ہمیں جو ہے وہاں پر کینیڈا میں نیشنلٹی دیتے ہیں امیرکا میں بھی وہاں پہ خاندانی نظام برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے یہ خاندانی نظام یہ سب کانٹیننٹ کی برکت ہے مسلمانوں میں بھی اور ایون ہندوں کے اندر بھی یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ایون چائنا کے اندر بھی یہ اس کلچر کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام ابھی ٹوٹا نہیں اور اسلام کی وجہ سے تو اس کو چار چاند لگ گئے تو انشاءاللہ تعالی اسلام سپر سیڈ کر جائے گا دو ہزار پچاس تک اور امریکہ آپ کو پتہ ہے آبادی کے اعتبار سے چوتھا بڑا ملک ہے دنیا کا اور آپ پانچویں نمبر میں ہیں چوتھا بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے امریکہ بتیس کروڑ آبادی ہے ہماری بھی بیس کروڑ ہو چکی ہے اور یہ بھی پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آندہ بیس سے تیس سال میں پاکستان شاید امریکہ کو بھی کراس کر جائے جتنی تیزی سے یہاں پہ آبادی پھیل رہی ہے بہرحال اللہ تعالی نے یہ حکمت اس اعتبار سے ظاہر فرمائی اب قرآن پاک کی ایک اور کریٹیکل آیت آ رہی ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ سورت یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ایک ہے اور اس آیت کو ہرد جاں بنا لیں ان اللہ اشترا من المنی امپسم و ام و لم بھی انجن بے شک اللہ تعالی نے اللہ پر خرید لیا ہے مومنین کو ان کی جانوں اور ان کی مال کو جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں کس چیز کے عوض بھی ان نل جنت کے بدلے میں جنت ان کو دی اور ان سے ان کا مال اور جان خرید لیا ہے اللہ تعالی نے یہ کیسا ہمارے ساتھ سودا فرمایا ہے الحمدللہ یقاتلون فی سبیل اللہ کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں فیقتلون و یقتلون پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں وہ علیہ ہی حق اور یہ اللہ کا وعدہ ہے حق کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں ایفرٹ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے اس کے مال اور جان کے بدلے میں اور ایسا حق کا وعدہ ہے یہ پکا وعدہ اللہ کا سچ صرف تورات اول والقرآن جو اللہ نے تورات میں بھی فرمایا تھا جیل میں بھی اور القرآن میں بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات میں نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل میں اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ اکبر ومن اوفا بیا من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے بے شک اب آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے الحمد للہ فس تب شروب با یم پس اے مومنین خوشخبری ہے تمہارے لیے خوشیاں مناؤ بشارت ہے اس بیعت پر جو تم نے اللہ تعالی کے ساتھ کی ہے تو ہماری بیعت کس سے ہوئی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ تویل خاص کے اعتبار سے کامل المان صحاب کرام المان اور قیامت تک تمام مومنین ان کی بیعت اللہ کے ساتھ ہے تم اس پہ خوشیاں مناؤ کہ تمہاری بیعت اللہ کے ساتھ ہے وزال کا ہودیم اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی کہ اللہ کی بیعت کسی کو نصیب ہو جائے تو طویل خاص کے اعتبار سے صحابہ کرام اور امردوان کے لیے اور طویل عام کے اعتبار سے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ہے کہ اس کی بیت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے اسی کانٹیکس میں میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر آیت پیش کرنا چاہوں گا جو سورت الفتح کی آیت نمبر دس ہے آپ کے پیج پہ یہ بلو قرآن پاک میں پانچ سو تیرہ نمبر صفحے پہ, پہ پہلی آیت ہے سورہ الفتح آیت نمبر دس بلو والے قرآن پاک میں پانچ سو تیرہ نمبر سفید پہ پہلی آئے تھے پانچ سو تیرہ بسم اللہ رحمان کا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے تھے سہابائے کرام حدیبیہ کے موقع پر وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں درخت کے نیچے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے یعنی آپ ان سے بیعت لے رہے تھے آپ کو اپنا مرشید مانا ہوا تھا اور وہ آپ کے مرشد تھے یہ بھی ذرا سمجھ لیں مرشید کہتے ہیں رشد و ہدایت دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور مرشد زبر کے ساتھ جس کو ہدایت دی جائے ہم مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہیں یہ پنجابی میں اکثر مرشد بول لیتے ہیں یہ غلط لفظ ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے آقا سردار اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں زبر سے تو سید سردار تو اگر کوئی یہ دوشری قبر رسول پہ جا کے پڑتا ہے جو سابق رام سے ثابت ہے السلام علیکم یا رسول اللہ یا السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سید لفظ ہوگا سید نہیں ہوگا سید تو ہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں اس نے سابق رام کے لیے سیدینا یا کے نیچے زیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں ہمارے سید ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے صحابۂ کرام المردوان بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے جو اصحاب انما اللہ وہ تو بے شک اللہ کی بیعت کر رہے تھے حالانکہ بیعت کس کی ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کیوں صورت النسا میں آئے میں رسول الفت اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ تو آن دا بہاف آف اللہ دعوت پیش کر رہے ہیں نا تو رسول اللہ کی اتاط اللہ کی اطاط رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بہت اور اس کا کلائمیکس آیا یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے یت اللہ ہی فوقی ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ تھا حالانکہ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دراصل یہ تم اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو کیونکہ دنیا میں اللہ کا ریپرزینٹیو کون ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں فمن نکثا فإنما ینکثو على نفسی تو جو کوئی پھر اہد یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا ومن اوفا بما عہدا علیہ اللہ اور جو اس اہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا فضا فیصلہ اجرا عظیم تو ان قریب اسے اللہ تعالی اجر عظیم عطا کرے گا جو اپنی بیعت کو نبھائے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھائی یہاں پہ میں بیعت کے اوپر بھی بولوں اب کیا کیا ٹاپک بولا جائے گھنٹوں تو بیعت کے لیے بھی چاہیے بیعت بھی آج کل بڑا فتنا بن گیا میں اس پہ کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں ضمن مجھے لگتا ہے وہ اب اگلی دفعہ ہی ڈسکس کریں گے وہ آیات وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے مالک والا واقعہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ بر بیت کے حوالے سے اس آیت کو ویسے مکمل کر لیتے ہیں اگلی آیت کو پھر میں بیعت کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں پھر ہماری گفتگو آج مکمل ہو جائے گی تقریباً دس منٹ ہی پیچھے رہ گئے ہیں اگلی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بھی بتا دی ہے سورت الطوبہ آیت نمبر ایک سو بارہ اتائبون العابدون البون اتا توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے الحامدون الحمدون اللہ کی حمد کرنے والے ثنا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے <الراکعون> الساجدون رکوع کرنے والے اللہ کے لیے اور سجدے کرنے والے الامرون بالمعروف معروف نیکی کا حکم دینے والے یہ مومنین کی نشانی ہے اپنے آپ کو بھی ہم رکھ اس سانچے میں اور اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھنا شروع کر دیں ون <النحون> نہ <عدل> من کر اور برائی سے روکنے والے والحافظون لحدود فضول اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہ تو سب سے مشکل کام ہے حد کیا ہر حرام کام سے بچنا یہ اللہ کی حد ہے اور ہر فرض کی پابندی اختیار کرنا یہ اللہ کی حد ہے حد کی حفاظت کرنے والے بشارت دے دیجیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنین کو یہ ہے اصل میں مومنین جن کے لیے ہے بشارت بہرل یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہوا اب میں بیعت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اسی کانٹیکس میں کر لوں بھائیوں بائبی میں عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو لین دین کو اور بیٹ کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا اللہ درال ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے اللہ تعالی نے ان کی جان و مال خرید لیا ہے جنت کے عوض تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیت کے اوپر خوشی مناؤ اپنے آپ کو بیچ دینا اب مجھے بتائیے کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس رہتا ہے لقد خلقنا نل فی احسن آسانی کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا اپنا آپ غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا گیا ہے دنیا سے ختم ہو گئی اتنی پابندیاں لگا دیں گے جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ اب یہ لاتا سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا ڈسکریج کیا گیا ہے اس کی جڑ کاٹ دی گئی بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا تو یہ غلامی سے نجات دلائے گی اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ سکتا ہے کوئی انسان انسان کے آگے نہیں اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ کا ہمارے وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے آن دا بہاف اف اللہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹرو ریپریزینٹی آن دا فیس آف ارتھ اللہ کے صحیح نمائندہ ہیں اس دنیا کے اوپر ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے گا وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیٹ میں آ جائے گا بخاری اور مسلم کی متبقل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے وہ محفوظ ہو گیا اللہ یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت بک سیغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکاعت کے خلاف قتال کیا, کیا کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو زکاط بھی فرض کی تو حق اسلام ہے اس کا انکار ہی تو کافر ہوگا اس کے خلاف قتال کیا جائے گا مسلمانوں کی جمیت کو توڑ رہا ہے تو حق اسلام کا انکار نہ کیا وہ جس نے اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے ایک قادیانی ہے جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی اور دوسرا اہل تشو کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نصیریہ جس کو اہل خود بھی کافر کہتے ہیں جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں معذ اللہ اہل تشید ان کو کافر سمجھتے ہیں باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافی مالکی ہمبلی یا جتنے آپشوٹ ہیں اہل سنت کے یا اہل تشیعوں میں بھی اسنا عشری ہوں یا اس کے علاوہ زیدیہ ہوں ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹگری میں فال کرتی ہو بہر حق اسلام کی وجہ سے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر کہ قیامت تک کے لیے حکم ہے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشد لا الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد ابد الرسول یہ سارے کلمات ثابت ہیں میں نے وہ زکات والے لیکچر میں بتایا یہ پراپوگنڈا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت نہیں میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا ثابت ہے تو یہ حق اسلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت نصیب ہو گئی اللہ کی بیت نصیب ہو گئی آپ اس بیت میں داخل ہو گئے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا خالی ایمان لانے والا نہیں ان کی پیروی کرنے والا بھی اطاط کرنے والا بھی لہذا میں اب یہاں پر اگر کسی اور شخص کی بات کوٹ کروں تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے تو میں امام آمزہ بریلوی صاحب کی ایک بات کوٹ کرنے لگاؤں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیت و خلافت یہ کتاب آپ لے کر پڑھے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ گوگل میں بھی لکھیں اس کے پی ڈی ایف فارم میں آپ کو اعلی حضرت ڈاٹ نیٹ جو ویب سائٹ ہے بریلی کی اس ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی چند صفوں پر ہے ہارڈلی میں میرا بیس پچیس سفے ہیں اس کی چھوٹی سی کتاب ہے آپ کو جیلوں سے بھی مل جائے گی دعوت سلامی والوں نے چھاپی ہے اردو میں اردو میں ہی ہے وہ بیت و خلافت اس میں ان سے سوال کیا گیا انہوں نے اس پہ فتوا دیا ہے بیسیکلی بیگ کی شرح حیثیت کے اوپر تو بایزید جزید کا ایک کال پیش کیا گیا جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے حدیث نہیں ہے یہ بایزید جزید ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ان کا یہ کال ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے ولی آدب باللہ تعالی اب وہ میں نے ولیز الب اللہ تعالیٰ اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے ہمارے مرشد تو ہے نا تو امام نبروی صاحب نے جب فتویٰ لکھا تو اس کال کے اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ محض ایک غلط کال ہے اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تھیواں ایل اتحیت کہ اس تو بات گنجائش رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ نو انفی شافی جعفری مالکی حملی کہے محمدی کہے تو خود عام بیروی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ ماض باطل بات ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب مرشد امام کائنات سید الب ولی شفیع المذنبین رحمت رحمۃ اللہ علمی سعید امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا ماں صاحب و ماغ گواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں اور ان کے مرشدوں کے بارے میں یہ خود ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ ابد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے وََ اس کی کیا حقیقت ہے کہ جی وہ بادل کی شکل میں ان کے پاس شیطان آیا اور بڑا نور نکلا اور وہ عبد القادر جلانی رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں ابد القادر آج کے بعد ساری نمازیں معاف تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا ولاقوۃ اللہ بلّا تو وہاں سے غائب ہو گیا تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤ تو وہ پھر چیخ مارتا ہوا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبد الکادر میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے ستر اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے تو بچ گیا ہے تجھے عل... تجھے علم نے بچایا ان کا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو شیخ عبد القادر جنانحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے ستر اولیات و دوزک میں ہیں ان کے مردین کہاں ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو ہمارے مرشد کی تو گارنٹی ہے ماں اب اللہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہ ہیں نہ کبھی بے بیراخ چلے ہیں ان کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو اس واقعے سے یہ ریڈ بھی تو نکلتا ہے خالی عبد القادر جلانی کی یہاں نہیں نکلتی ستر عبد القادر جلانی رحمتہ اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں تو شیخ ابد الکال جلانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی تو میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں تو یہ شیطانی وسوسا تھا لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکے میں ہو تو آپ نے مدینے جا کے نماز پڑھی ہو روحانی طور پر یا مدینے میں ہو تو مکے نماز پڑھی ہو ٹھیک ہے جی صحابۂ کرام اندوان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ طواف کریں ٹھیک ہے جی اور شیخ ذکر کاندلی صاحب فضائل حاج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا طواف خانہ کعبہ خود آ کے کرتا ہے تو صحابہ کرام اگر ولی نہیں ہے وہ چودہ صحابہ جو سلح حدیبیہ والے وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے وہاں تو کوئی نہیں کھانا کہا ان کا تباب کرنے آیا وہ تو تباب کرنے جا رہے تھے تو بھائی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں بہر الحمدہ برلوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ اور وہی مرشد ہیں انہی کی ہماری بیت ہے الحمدللہ باقی یہ جو بیت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیت ہے جو ثابت ہے اور ہے خلیفت المسلمین کی بیت وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا یائی الزین عامن عطی اللہ و اطی الرسول و الام رم کو صورت النساعد نمبر 59 اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے لیکن حکمران کے لیے اوپر لسنس نہیں تنازع تم فیش عین فرد الا و رسول اگر حکمران سے تمہارا خلیفت المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ان کم تم تمون بلّہ ہی وومرت اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو مومنین جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے تو خلیفت المسلمین کی بیت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے جیسا کہ سعید النابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی بیت ہوئی پھر سیدنا عمر کی پھر سیدنا عثمان کی اور پھر سعید علی ربی اللہ ان مجمعین ان خلفۂ راجدین کی بیت ہوئی یہ وہ بیت تھی جو بیت بیت خلافت ہے یہ بیت پیری مریدی نہیں ہے یہ سلاسل والی بیت قادریہ چشتیہ نقشبندیہ بندیا اور اتاریا اور فلاں فلاں فلاں پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمس یہ وہ بیت نہیں تھی یہ تھی خلیفت المسلمین کی بیت ورنہ اگر یہ وہ بیت تھی تو جب حضرت بکرزی کی صاحب نے بیت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک استانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے چار بیٹے چار استانے بنا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ چار اصحاب نے کوئی چار افطان اپنے لانا تو نہیں بنایا سب نے حضرت صدیق کی بیعت کی جب حضرت بکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالی ان کی بیعت کی سب نے اتفاق کیا ورنہ یہ پیری اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو ننانوے صحیح مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو وہ باغی ہے اسی لیے تو اس مولا علی رضی اللہ تعالی نے قتال کیا تھا میر بابیا رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے مجھے اصحاب جو ہے وہ شجرا نے چنا ہے انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بات کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں یہ کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں آپ چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں ضرور چلائیں لیکن ایک مہربانی فرمائیں اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں ساروں کو قتل کریں ایک کو زندہ رکھیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی باقی سب قتل تو یہ تو پاکستان میں ہی میرے خیال لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو یہ آپ کون ڈیسائڈ کرے گا تو اس کا بہترین حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لئے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں بہرل اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے ساتھ تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے الدہ اللہ ہستانے بنائے ہوئے ہیں تو ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی اس کو باقی رکھا جائے باقی سارے مار دیے جائیں تو یہ خود ہی میں پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی وہ جی حضرت اب بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا تو حضرت عمر کی بھی تو پھر اسی کو لو نا اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی, کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا اسی میں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت علی کی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اتات اس وقت تک اطاط ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاط نہیں ہے یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتابوں سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ نے وہ پاگل نے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لی ہے شریعت کا پاگل سے اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا چھوٹا بچہ ہے اس سے اور سوئے بے سے کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزر سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا توازن ٹھیک نہیں تھا اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور اس قسم کی ٹرمینالوجیز وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کاؤں والی سرکار کتے والی سرکار کوڑے والی سرکار،, سرکار کوڑے شاہ ٹھیک ہے شاہ بھی لگا دیے سعد معذ اللہ اور کہاں تک بات پہنچ گئی اور حتیہ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائیڈ پہ ضیاء اللہ نے جو مسجد ضیا مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ رب اللہ تعالیٰ کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا یہ بگیاڑ کتا استعمال بھی ہوتا ہے بیڑیا تو بگیاڑ حسین شاہ آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تو ان کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنائی مسجد کے اندر کتنی کمرے بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنا تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی چار ہاتھ آگے ہے اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمرائیوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پراپیگریٹ کی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاط کے اندر اطاط ہے امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے یعنی خلیفت اور کی بھی اطاعت نہیں ہے حتیہ کہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی جو آپ قافلے روانہ کرتے تھے جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے میرے بنا ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایک امیر نے کہا تو نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے اشارہ تنا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ اس امیر کو اس امیر نے بخاری و مسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ اور اپنے سارے فالوورس کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری یہ کرنا تم پہ واجب ہے تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں تو صحابہ میں ایک تلاب ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں ہم اس میں تمہاری اس نے کہا نہیں میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاط کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنا امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی, نا کی, نا کی اس نے اللہ کی نافرمانی کیال وچ نے کہا گل مننی اے وہ صحابہ تھے نا جی کل کے مینٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگوں نے اپنے بچے سب کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں الیکٹرانک میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی بہرل صاحبہ نے نہیں وہ بات مانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائے گی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لگ لگا دیتے تو دوزک کی آگ میں جا کے نکلتے خودکشی کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی تات امیر کی تات امیر کی تحت نہیں ہوگی اس طریقے سے اچھا تو آخری حدیث اس کانٹیکس میں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل کے مطابق چار ہزار سات سو چھتر اسی میں میں نے یہ لیکچر مکمل کرنا تھا یہ کریٹیکل حدیث ہے میں نے اس کا نمبر بتا دیا اور یہ ان حدیثوں میں بھی ہے جو میں نے وہ پچاس حدیثیں جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح السنادہ حدیث کی روشنی میں جو انگلش میں بھی ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی اسی میں یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم چار اس پہ یہ ساری بات کنکلوڈ ہو جائے گی آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی یہ <تصفح> حدیث اس طرح ہے بھائیوں کہ سیدنا عمر ابن آس سردی اللہ تعالی انہو خان کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول ہے اور ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے اور احادیث یہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا ہے امیر کی اطاعت کے اوپر تو امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے جو مرضی ہو جائے تو وہاں پر ایک تابعی آئے جن کا نام تھا عبد الرحمان بن ابد الکبا عبد, ال... عبد رب ربہ رب کابہ کا بندہ اور عبد الرحمان بن عبد رب کابہ یہ ان کا نام تھا تابعی، نام کتنا پیارا تھا عبد الرحمان بھی اور باپ کا نام تھا کعبے کے رب کا بندہ تو یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے عمر امر ابنیاس رضی اللہ تعالی سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ اطاط امیر پہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں کیا یہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ان کا ہاں پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے آپ علیہ وسلم کو دیکھا میرے دل نے یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ امیر کی اطاط کرنا اگر تم پر ایک ناگ کٹا حفشی بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اتات کرنی ہے اب ان کو بات کھٹک رہی تھی کیونکہ دور تھا ملوکیت کا اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ ان کے دماغ, دماغ میں وہ فلم چلنے لگی کہ اگر ہم امیر کی اطاعت کریں گے تو ہمارا امیر تو اس وقت وہ ہے جو ہمیں تو بڑی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی ہیں یہ میں کوئی سٹوری نہیں سراہ رہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو چھہتر اور ابودوگ میں بھی یہ موجود ہے شکر ہے صحیح مسلم میں ہے ورنہ تو ابود میں ہوتی تو کسی نے کھینچتان کے ذریع ثابت کر لینی تھی مسلم شریف کو آپ کون ہار ڈالیں ورنہ منکرین تدیس ہونا اِسی لوگوں نے صحیح ہو ادیس کا ہے یا پکا منکرین ہو جاؤ اچھا اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو پھر عمر عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عبد تابعی نے کہا کہ اے عمر امر عاص آپ ہمیں اطاط امیر کے اوپر ابھار رہے ہیں اور آپ کے چچا کا بیٹا ماویہ بن ابھی سفیان جو اس وقت ہمارا حاکم ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نجائز قتل کریں ولی ولے باللہ تعالی اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے انہوں نے سورت النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ایک تابعی نے صحابی کو کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہے تھے تصویر کہہ رہے ہو دیکھیں آپ یہ علم کا میدان تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ کون بڑا بزرگ ہے اور کون چھوٹا بزرگ یہ میں جب عمرے کے لیے لاسٹ ٹائم گیا مئی 2014 میں اپریل مئی میں تو وہاں کے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو جب یہ دھی سنائی تو وہ بھی کانپنے لگ پڑے ہو کہ تُسی کی تو کاٹ لی میں کہا جی یہ کٹ دیجیے جی تو پڑھ رہے ہو حالانکہ وہ علماء وہاں کے فاروق تحصیل تھے مدینہ یونیورسٹی کے مکہ یونیورسٹی کے حرم شریف میں میں نے ان کا لاؤ مسلم شریف اور یہ نمبر ہے کھول کے پڑھو وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے حکمران تو وہ جو ہیں وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور یہ سارے حکمران ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے میں نے کہا جی ہم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ وہ واضح کو نہ کریں کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت حسین کا جو خروج تھا وہ ڈفرینٹ تھا کیونکہ حضرت می مابیا رضی اللہ عنہ نے صلح کی شرائط توڑ دی تھی جو حضرت حسن کے ساتھ تھی ورنہ ان کے خلاف بھی اگر خروج ہوتا تو حضرت, حضرت حسین کر سکتے تھے نہیں کیا بعد میں اس لیے کیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور عزید کو زبردستی خریفہ نامزد کیا تھا بخاری اٹھا کر دیکھنے اور یہ حدیث میرے ان پچاس میں موجود ہے صحیح بخاری میں وہ رجم کے جو سزا والا چیپٹر ہے اس میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ لوگوں ابو بکر کو بغیر مشورے کے اچانک خلیفہ چن لیا گیا تھا سقیفہ بنی سعدہ کی وجہ سے جس میں میرا حدیث کرتاس کا پچپن بھی مسئلہ پونے تین گھنٹے کا ریکارڈ ہے جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو وہاں پر سن لے ان کو چنا گیا تھا بخاری کے الفاظ ہیں حادثاتی طور پر بغیر مشورے کے اسی لیے مولا علی نے بیعت نہیں کی پھر بعد میں کر لی تھی وہ اچانک چنا گیا اس کے بعد حضرت عمر کے لیے پورا مشورہ ہوا حضرت عثمان کے لیے پوری آپ کو پتا چھ رکنی کمیٹی بنی اس میں حضرت علی بھی شامل تھے حضرت علی کے لیے تو بہت زیادہ مشورہ کئی دن تک ہوا بلکہ حضرت علی کی بات جتنا نامزد کسی کی نہیں ہوئی ہو تو مسجد میں آگے بیٹھ گئے کہ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا اللہ یہ کہ میری اطاعت کرو گے ورنہ میں پہلے بھی تین خلفاء کے پیچھے چلتا رہا چوتھا کو چن لو میں اس کے پیچھے بھی چلوں گا تلحا کو چن لو زبیر کو چن لو میں تیار ہوں ابھی بھی اطاط کرنے کے لیے تو بر اس رجم والی حدیث بخاری میں الفاظ ہے حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کے بعد اب جس شخص کو بھی امارت کے لیے زبردستی تلوار کے زور پر چنا جائے اس کو قتل کر دو وہ تمہارا امیر ہی نہیں ہے یزید کی تو خلافت قائم ہی نہیں ہوئی اس کے خلاف عروج کیسا اور یہ مولا عمر کا فتوا ہے میرا فتوا نہیں ہے یہ تو حضرت عمر ان کی خوش قسمتی تھی حضرت عمر اس وقت تک نہیں تھے ورنہ تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے تو حضرت عمر کے بخاری میں الفاظ موجود ہیں ابو بکر کے بعد آپ جس کی بھی بیعت تھا ساتھی طور پہ جو بھی شخص زبردستی کرنے کی کوشش کرے اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو اس کو قتل کیا جائے گا وہ اس قابل ہی نہیں ہے اور زبردستی ہوئی ہے میں نے کتنی حدیثیں بخاری سے بتائی ہیں کہ ابو بکر کے بیٹوں نے بھی مخالفت کی تھی کہ جزید کو خلیفہ نہ چنا جائے لیکن زبردستی کی گئی بخاری میں موجود ہے مسلم میں مان لیے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو بھی یہ حدیث بتائی تو وہ کہتے ہیں کتوں کہ کا ہے میں کہا جی ایتھو ہی کٹی ہے گئی تو ایتھو ہی ہوئی ہے نا بخاری مسلم لیکن اللہ تعالیٰ ذالی کا اللہ ہی, ہی میں یہ شاہ علم جو ہے وہ کسی کی ورنہ اگر علم جو ہے وہ اگر نسلن ہوتا تو کتب ستا کے سارے امام عربی ہوتے ہیں امام بخاری رشیہ سے اٹھ کے گئے ہیں امام مسلم ایران سے گئے ہیں ابو و ترمزی افغانستان سے گئے ہوئے ہیں عربی کوئی بھی نہیں ہے ان میں یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے تا فرما دے تو یہ صحیح مسلم چار ہزار سات سو چھہتر گو تابی پھر حضرت عمر بن آس کو یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب تھی کہہ رہے ہوتا امیر قرآن صورت النساء عائد نمبر انتیس ہے یا لا یادینکل بینک بالباطل اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت ہڑپ کرو ام تک تجارتم ترا بم من کم ہاں تجارت کے ذریعے جو ایک دوسرے کو مال لیتے دیتے ہو اس کا جواز ہے وہ باطل طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مال دے کے کسی سے کوئی چیز لے لے وہ تجارت تو حلال ہے لیکن زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا ولا تختلو انفو سکم اور مت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو ان اللہ کانہ بکم رحیمہ بے شک اللہ تعالی یہ بھی تو تم پر رحم فرمانے والا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ یاتی نہ کرو لوگوں کو قتل نہ کرو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو اب مجھے بتائیں گورنمنٹ لیول پہ اس سے بڑے دو جرم کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ناجائز قتل کرنا اور مسلمان بھی عام نہیں صحابہ اور تعوین اور مسلمانوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کرنا یہ دو بڑے جرم ہے نا تو اب کوئی مولوی شرت کرے نا حضرت میر ماویہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنے کی پھر ہماری بات ہی ماننی پڑے گی کہ ہمارے جو آج کے حکمران ہیں اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی بھی تکفیر نہیں ہوگی فاطمہ پھر ایک لگے گا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے دیکھیں اندازہ کریں اسلام میں تو کوئی یہ نہیں ہے اور اس میں آری الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں کہ آپ نے خطبے میں کہا کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ اشرافیہ کے لیے الادا قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الادا ہوتے تھے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اللہ کے اصل میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا یہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب عمر بن بناس رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تابین ہے بہت صحابی تھے نا اور انہوں نے اپنی گردن جھکا دی سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قرآن میں صورت النصاعد نمبر 29 اور دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا ماویہ بنبی سفیان ہمیں کہتا ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نحق حق قتل کریں پھر امروناس نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا عبد الرحمان ماویہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے اندر اندر کرو اور جہاں ماویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلائے اس کی نافرمانی کرو اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کتھی اللہ بکرتم وسیلہ یہ تھی تربیت صحابۂ کرام المردوان کی اور قربان جو امام مسلم نے اس کو کسی صحابی کی گستاخی نہیں سمجھا اور اس حدیث کو مسلم شریف میں نقل کیا اور بھائی اگر حجتمتوں کے مسئلے میں حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہوتی اگر عبداللہ بن عمر نے بغاوت کی تھی وہ تو ہر ممبر میں بیان ہو رہا ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر ہزاروں میر ماویہ ہوتے عبداللہ بن عمر کے برابر نہیں وہ تو سابق اللہ تو یہاں بھی امیر معاویہ کی کوئی توہین نہیں ہوئی اسلام اور وہاں تو حضرت عمر کی ہو رہی تھی کہ حضرت مطلب لگائی اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی تو اربوں امیر ماویہ ہوں اور ہمارے جیسے کھربوں لوگ ہوں حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے تو حضرت عمر کی کوئی توہین نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شریعت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی امر بناس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی سے کی توہین نہیں کی بلکہ انہوں نے